أيّه الذي نَ آمنُاتَّقُلله حَقَّ قاتِه وَلا تَموتُنَّ إِلله وَأَنتُم مُسلون يا أيهَّ شَُّقُوا رَبَّكُم ال الذي خَلَقَكُمْ منِن نفْسٍ واحد وَخَلَقَ مِنْهَا زَوجه وَبََّ منِنْهُمَا ررجالًا كَثيرٌ وَنِساء فتَّقُ الله الذي تَصَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْرحام إِ اللله كانَانَ عَلَييكُمْ رَقيبا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 لقد قال الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه بنفقه بنفه بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور الرحيم آج سے ہمارا نیا اسلامی سال شروع ہو رہا ہے اس کا معنی یہ ہے کہ ہماری جو عمر اللہ نے لکھی ہے اس کا ایک سال کم ہو گیا ایک نئے سال میں داخل ہو گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی روشنی میں اپنا جائزہ لینے کا وقت ہے اعمار امتی ما بین ہی ماں بین صدیم وکلام ذلك میری امت کی عمریں ساٹھ اور ستر سال کے درمیان ہیں اور ستر سال کے عدد کو بہت تھوڑے لوگ عبور کریں گے تو یہ اس امت کی عمروں کا اوسط بیان ہو گیا اس ساٹھ اور ستر سال کے درمیان جن میں سے ایک سال مزید کم ہوا اور ہم نئے سال میں داخل ہو گئے سال کے اختتام پر یا نئے سال کے داخل ہونے پر نہ تو کوئی مخصوص دعا ثابت ہے نہ کسی قسم کے ذکر کے کلمات ثابت ہیں نہ کسی قسم کی مبارکبادی کے الفاظ ثابت ہیں اس سال کو ہم اپنے اس سال کو ہم اسلامی یا قمری کیلنڈر سے منصوب کرتے ہیں کیونکہ اس میں جو تاریخوں کا حساب ہے رد و بدل ہے وہ چاند کے ساتھ منسلک ہے اس لیے یہ کمری سال کہلاتے ہیں اسلامی اس لیے کہ جو ہماری تقویم ہمارا کیلنڈر ہے وہ مسلمانوں نے بنایا اور اس کا اسلام کے ساتھ ایک گہرا ربط اور تعلق ہے یہ تقویم بنانے والے امیر المنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ تھے جنہوں نے صحابہ کے کی مشاورت سے اسلامی کیلنڈر ترتیب دیا اور اس کا آغاز اس واقعے کی مناسبت سے کیا جو واقعہ اسلامی تاریخ میں ایک سنگ میل کی حیثیت سے معروف ہوا اور اس واقعے پر اللہ تعالی کی توفیق سے اسلام اور مسلمانوں کے روشن مستقبل کی بنیاد قائم ہوئی وہ واقع ہجرت کا ہے اس کا اشارہ قرآن نے بھی دیا کہ مسجد ان اس سے تخوا من ابل یومن کہ جو مسجد تقوا کی بنیاد پر قائم ہوئی پہلے دن ہی سے مسجد قبا ہے جو پہلے دن ہی سے تقوا کی بنیاد پر قائم ہوئی اور جس دن یہ قائم ہوئی وہ محرم کی پہلی تاریخ تھی وہ اس کو اول یوم اسلامی تقویم کے اعتبار سے قرار دیا گیا تو ہماری تقویم جو ہے یہ عمل کی دعوت دیتی باقی اقوام ہیں ان کی تقویم شخصیات کے ساتھ منسوخ جو تاریخ میں استعمال کرتے ہیں وہ تاریخ میلادی یا عیسوی جس کا تعلق عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے قصہ اگر عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے قبل کا ہو تو اس میں بھی یہی عیسوی تاریخی ذکر ہوتی ہے قاف میم کے ساتھ قبل مسیح عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے پیدائش سے قبل دس سال قبل بیس سال قبل پچاس سال قبل سو سال قبل فلاں واقع رونما ہو ہماری تقویم ایک عمل کے آغاز کی طرف اشارہ ہے مسجد قبا جس کی اساس قائم کی گئی محرم کی پہلی تاریخ کو اور اسی اشارے کو لے کر ہماری تقویم بنائی گئی جس کا آغاز محرم الحرام سے ہوتا ہے اور اس سال کا آغاز ذلحجہ سے ہوتا ہے آغاز محرم الحرام سے اور اختتام ذلحجہ سے یہ آغاز اور اختتام بھی ایک عمل کی نشاندہی کرتے ہیں ہماری تقویم کا پہلا پہلا مہینہ جو ہے محرم الحرام یہ حرمت والا مہینہ اور آخری مہینہ الحجہ یہ بھی حرمت والا مہینہ ہے حرمت والے چار مہینے ہیں جن میں تین بے ترتیب ہیں بتوالی تسلسل کے ساتھ ذلقاعدہ ذلحجہ اور محرم اور ایک مہینہ الگ ہے رجب جو جمع اور شعبان کے درمیان یہ چار مہینے محترم ہیں ویسے تو پورا سال ہمیں اللہ تعالی کی عبادت کرنی چاہیے مگر ان چار مہینوں میں خاص طور پہ اللہ تعالی کی عبادت کا اہتمام اور ان مہینوں کی حرمت اور تقدس کا خیال رکھتے ہوئے گناہوں سے بچنا گناہوں سے گریز کرنا انتہائی ضروری ہے ان عدت شہور اند اللہ اتنا اشر مہینوں کی تعداد بارہ ہے اور آگے کہا کہ منہ حرم ان بارہ میں سے چار مہینے حرمت والے ہیں جن کو اشور حرم کہا گیا ہے اور ان چاروں حرمت والے مہینوں میں جس مہینے کی سب سے زیادہ حرمت کا ہم نے خیال کرنا ہے احساس کرنا ہے وہ محرم الحرام ہے جس کو رسول اللہ علیہ وسلم نے شہر اللہ کہا ہے یہ کہ اللہ تعالی کا مہینہ ہے یہ نسبت شرف کی نسبت ہے تشریفی نسبت تشریفی ہر مہینے اللہ کے ہیں اس کو آپ یوں سمجھیں کہ ہم سب اللہ کے بندے ہیں اور اللہ رب الزت نے بطور خاص اپنے آخری رسول کو عبداللہ کہا اللہ کا بندہ سب اللہ کے بندے یہ ساری مساجد اللہ کے گھر ہیں مگر مسجد حرام کو خاص طور پہ بیت اللہ کہا یہ اللہ کا گھر ہے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو ناقت اللہ کا یہ اللہ کی اونٹنی ہے حالانکہ دنیا میں بے شمار اونٹنیا ہیں نسبت تشریفی کہلاتی محرم الحرام کو اللہ کا مہینہ قرار دیا گیا یہ نسبت اس مہینے کے شرف اور اس کی تکریم کی نشاندہی کرتی اس کا معنی بڑے اہتمام سے مہینہ گزارنا چاہیے ہمارے صالح کے انجام دہی کے ساتھ اور ہر قسم کے گناہ سے بچتے ہوئے بداد اور خرافات سے بچتے ہوئے مگر شیخ الاسلام ابنت عمیہ اور رحمہ اللہ کے بقول سال کے آغاز ہی تھے شیطان دو قسم کی جماعتوں سے بدترین قسم کی بداعت نکلواتا ہے اور ان سے ان بداعت کا ارتکاب کرواتا ہے جس کی تفصیل ہم کریں گے انشاءاللہ اللہ یہ حرمت والا مہینہ جس کے تقدس کو برقرار رکھنا چاہیے ہما دم شاعر اللہ انا من کو لوگ یہ اللہ تعالی کے شاعر میں سے ہے اور اللہ کے شاعر کی تعظیم دلوں کے تقوی کی علامت ہے رمضان آ جائے وہ اللہ کے شاعر میں سے تو اس مہینے کی تقریم کے الگ الگ تقاضے ہیں ضرور کا عشر اولہ آ جائے یا ایام حج آ جائے ان کی تکریم کی الگ تقادے ہیں اس طرح حرمت والے چار مہینے ہیں ان کی حرمت اللہ کے شاعر میں سے ہے اور ایک انسان اگر اللہ تعالی کے شاعر کے اس مسئلے کو ذہن میں رکھ کر ان مہینوں کی تعظیم کرے گا اور ان کی حرمت کا خیال رکھے گا گناہوں سے بچے کر اور ان مہینوں کے تقدس کے پیشے نظر اعمال صالحہ انجام دے کر یقیناً یسار عمل اس بات کا مظہر ہوں گے اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کے شاعر کی تعدی میں اللہ تعالیٰ کی خرومات ہیں تو میں یہ حرمات اللہ فہ خیر اللہ جو اللہ تعالیٰ کے حرومات کی تعظیم کرے وہ سب سے بہترین معاملہ اس کے حق میں ہے اللہ تعالیٰ اسے سب سے بہترین عطا فرمائے گا سب سے بہترین رکھے گا دنیا میں اور مرنے کے بعد قبر میں پھر جب قیامت قائم ہوگی تو روز قیامت اسے سب سے بہترین عطا فرمائے گی تو اللہ تعالی کا یہ فضل اور اس کا کرم ہے بلکہ کرم کی وسعت کہ وہ گاہے بگاہے ایسے موسم ہمیں عطا فرماتا ہے جو اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے عظیم و شان اور لازوال ہوتے ہیں یہ ماہ محرم جو ہے جس کی پہلی تاریخ کو اس مسجد کی بنیاد رکھی گئی جو موسم سے الگ ہے یقیناً یہ آغاز سال نو کا آغاز ہمیں بڑے اہتمام کے ساتھ نمازی بننے کی دعوت دیتا ہے اور یہ نمازوں کا قیام اور اہتمام حقیقی تقویٰ ہے پھر یہی تاریخ اسلامی ہجرت کی ہے جس میں اللہ تعالی کے رضا کے بڑے نخوش سبت ہوئے بہت سے نخوش قائم ہوئے ایک طرف گروہ مہاجرین جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے اپنے گھروں کو وطن کو جائیداد کو تجارتوں کو بلکہ خونی رشتوں کو توڑ دیا بھائی نے بھائی کو چھوڑ دیا بیوی نے شوہر کو چھوڑ دیا شوہر نے بیوی کو باپ نے بیٹے کو بیٹے کو باپ نے اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دیا اور مکہ سے مدینہ منتقل ہوئے صرف اس کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے اور اللہ کے پیارے حبیب محمد الرسود اللہ صلیم کو قرب اور صحبت سے فائد یاب ہونے کے لیے اور دوسری طرف انصار مدینہ کا عمل جنہوں نے مہاجرین کو اپنے سینوں سے لگایا اپنے گھروں میں جگہ دی اپنی تجارتوں میں شریک کیا اور مہمانوادی کا حق ادا کر دیا بلکہ باغ نے یہاں تک کہا کہ میری دو بیویاں ہیں تم ایک کو پسند کر لو میں تمہاری خاطر اس، اسے طلاق دے دیتا ہوں تم اس سے نکاح کر یہ اثار کی بڑی عجیب مثال ہے یہ واقعہ ہجرت اسی لیے ہمارا جو سال ہے اسلامی وہ ہجری کہلاتا ہے بار بار اس واقعے کی یاد دہانی ہوتی ہے تاریخیں بدلتی ہیں نئے دن چڑھتے ہیں اور ہر دن واقع ہجرت کی یاد دہانی کراتا ہے اور یہ ایک عظیم و شان فکر ہے امیر المومنین عمر ابن رضی اللہ عنہ جنہوں نے ہماری تقویم ایک ایسے عمل پر قائم کی جو عمل غلبہ اسلام کا باعث ہو مہاجرین ہجرت کر کے مدینہ آ گئے تعداد میں کم تھے مگر عقیدہ اور ایمان بہت ٹھوس تھا جو دس صحابہ جن کو دنیا میں جنت کی بشارت دی گئی ان میں اکثر مہاجرین جیسے اوبیشن ہو عمر ابن خطاب رضی الحن ہو عثمان غنی رضی رحن ہو طلحہ سعید اکثر یہ مہاجرین اور یہاں یقیناً ایک شخصیت کا ذکر کرنا پڑے گا جو اس امت میں نبیلا اسلام کے بعد سب سے افضل اور پوری کائنات میں گروہ انبیاء کے بعد سب سے افضل ہے نبی اسلام کے سفر و حضر کے ساتھ ہی یار غار ابو بکر سے دیکھ رضن نے نبی اسلام کی دعوت کے آغاز کے ساتھ ہی خود بھی دعوت کا آغاز کر دیا اور ان کی دعوت سے پانچ ایسے صحابہ مسلمان ہوئے جن کو دنیا میں جنت کی بشارت دی گئی دس عشرہ مشرہ میں پانچ وہ صحابہ شامل ہیں جن کا اسلام قبول کرنا ابو بکر صدیق تین ذرانوں کی کوشش اور ان کی ساری جمیل کے مرہون منت ہے تو یہ نئے سال کا آغاز یقیناً ایک تجدید تجدید عزم اور تجدید عہد کا آغاز ہے جہاں دو جماعتوں کا عمل اکٹھا ہوا مہاجرین کی ہجرت اور انصار کی نصرت اور ہجرت اور نصرت نے اقوام عالم کے دروازوں کو دستک دی حتیٰ کہ کسرا اور کیسر کی کمر توڑ دی جہاد کا عمل ہجرت کا عمل لازوال عمل رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بل ہجرت التحد ماں کا نقبلہ ہجرت ایک ایسا مبارک عمل ہے کہ یہ عمل سابقہ زندگی کے تمام گناہوں کو گرا دیتا ہے شرط ہے کہ ایک انسان خالص اللہ کے لیے نکلے اور ہجرت کے بعد خالص اللہ کے نام پر قائم رہے توحید پر قائم رہے اللہ تعالیٰ کے دین پر قائم رہے اور اپنے ہجرت کے عمل کو ہر مقام پر ہمیشہ ایک اہمیت دے کہ یہ عمل اللہ کے کی رضا کے لیے جب یہ رضا کا سلسلہ قائم رہے گا تو یقیناً یہ مبارک عمل اس بندے کے لیے باعث شرف ہوگا اور اس کا فائدہ پوری قوم کو ہوگا ہمارا دین کیا ہے اللہ تعالیٰ کا امتحان دوسری قومیں ہجرت اور شہادت کے عمل کو نقصان قرار دیتی ہم اسے کامیابی قرار دیتے شہداء کے خون بہیں اور ان کی جانیں قربان ہوں وظاہر افراد کم ہو گئے لوگ اس کو ناکامی سمجھتے دیں نقصان سمجھتے ہیں ہم اسے عظیم کامیابی سمجھتے ہیں جب اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ میرے بندوں نے میرے ندا کے لیے خون بہایا جان قربان کی تو وہ خوش ہوتا ہے راضی ہوتا ہے اور فتح اور نصرت کے دروازے کھول دیتا ہے جب وہ دیکھتا ہے کہ میرے بندوں نے اپنا شہر خالی کر دیا میری خاطر ہجرت کرتے ہوئے وطن چھوڑ دیا گھر بار چھوڑ دیا کاروبار تجارت چھوڑ دی حتیٰ کہ خونی رشتے توڑ دیے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اور جب وہ خوش ہو تو پھر فتح نصرت کے دروازے کھول دیتا ہے تو یہ عمل ہمارے ہاں نقصان نہیں ہے بلکہ سراسر کامیابی دیگر افغان اس کو نقصان قرار دیتے اتنے بندے چلے گئے کم ہو گئے اتنے مر گئے کم ہو گئے طاقت چھن گئی طاقت کم ہو گئی لیکن ہمارے ہاں یہ معاملہ چونکہ اللہ کے پر قائم ہے اور وہ رادی ہو تو نصرت اور فتح کے دروازے کھول دیتا ہے ایسی ایسی مثالیں بھی موجود ہیں تاریخ میں کہ ایک شخص پوری قوم پر غالب آ گیا اور پوری قوم اسے ایک شخص کے عمل سے سدھر گئی اور دین اسلام میں داخل ہو گئی جو اللہ کی راہ میں چلنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے صدق کو ان کے اخلاص کو دیکھتا ہے ان کے عقیدے کی سچائی کو دیکھتا ہے اور اگر یہ چیزیں موجود ہوں تو اللہ تعالی راضی بھی ہوتا ہے اور مدد کے دروازے بھی کھول دیتا ہے یہ بات نوٹ کر لیجیے ہمارا غلبہ ہماری فتح یہ نصرت ہمارے ہاتھوں میں نہیں ہے اللہ تعالی کے ہاتھ میں ہے یہ اس کی عطا ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے ان قواعد کو اختیار کرنا پڑے گا ان اصولوں کو جن پر صحابہ کرام چلے جیسے وہ شعر ہے کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نسرت کو اتر آئے کہ گردوں سے گتار اندر گتار رکھ دی صحابہ کی نصرت کے لیے فرشتے کیوں آئے اللہ تعالی کے امر سے آئے وہ امر اب کیوں نہیں ہو رہا ہم پسے ہوئے مغلوب اور مقہور کیوں ہیں ٹھکرائے ہوئے دھتکارے ہوئے مقروض نہوس پھیلا رہے ہیں کیونکہ دین اسلام اور اس کے شاعر اور اس کے ضوابط پر ہماری نگاہ نہیں ہے عمل نہیں ہے اور یہ سودا تعلق باللہ کے ساتھ جس کو ملحوظ رکھا جائے گا تو اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی نصرت کے دروازے کھول دے گا ان تمام دروازوں کی کنجی اللہ کے ہاتھ میں ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے عمل پر توجہ دیں اللہ رب العزت کی ردا کو حاصل کرنے کا سب سے اہم ذریعہ ہے اللہ رب العزت نے سورہ فاتحہ میں اس کی نشاندہی کی ہے اہ صراط صراط نعمت علیہم یہ دعا ہے کہ یادنا ہمیں سرات مستقیم کی ہدایت ہے سراط مستقیم اللہ تعالیٰ کی فہی کا راستہ کتاب و سنت کا راستہ مزید اس کی وضاحت یہ ہے کہ یہ راستہ ان لوگوں کا ہے جو اللہ تعالی کی طرف سے انعام یافتہ ہے جن پر خال کے کائنات کا احسان ہوا انعام ہوا تو انعام کیا ہے دنیا میں نصرت کی صورت میں اور آخرت میں چنت الفردوس کے داخلے کی صورت دوسرے مقام پر چار گروہوں کا ذکر ہے جو اللہ تعالیٰ کے انعام یافتہ بندے میوت اللہ رسول اللَّهُ علیہ مِنَ النَّبِيِّينَ بشد و وَالصَّالِحِينَ چار قسم کی طبقات ہیں چار قسم کی جماعتیں ہیں انبیاء کی جماعت ہے صدیقین کی جماعت ہے صدیقین سچے لوگ جیسے اوپر کے صدیق سے رضی اللہ عنہ. جن کا شمار صدیقین میں ہوتا ہے سچے آج کل بھی ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے فلاں صادق اور امین اور فلاں صادق اور امین نہیں مزہ کا خید اصطلاح ہے صادق کا مانا سچا اور امین کا امانت دار جو پاکستان کی سیاسی بسات ہے خب بسات حکومت ہو یا بساتے حزب اختلاف کسی ایک بندے پر آپ انگلی رکھیں کہ وہ صادق اور امین ہیں. کسی ایک بندے پر صادق اور امین یہ سلام محمد رسول اللہ, اللہ علیہ وسلم پر استعمال ہوئے صادق بھی تھے امین بھی تھے آج یہ تعین کون کر سکتا ہے کہ فلاں صادق اور امین ہے چاہے دین سے کوئی تعلق نہ ہو فلاں ہے اور فلاں نہیں ہے صادق سجا کا معنی سچا اور سچائی کا سچے ہونے کا پہلا مستحق جو ہے وہ اللہ رب العزت ہے کہ بندہ سچا ہو اپنے رب کے ساتھ اللہ تعالی کے ساتھ اس کی توحید کے ساتھ اس کی ربوبیت اور الوحیت کے ساتھ اور یا ایسے لوگ صادق ہیں جنہیں کل اللہ و بھی نہیں آتی کیا ہماری قسمتیں ہیں اور کیا ہمارے حکام ہیں کہ سورہ اخلاص تک نہیں آتی بار بار پڑھنے کی کوشش کی اور نہیں پڑھ سکتی حالانکہ سب سے چھوٹی اور آسان صورت ہے ایسا بندہ اپنے آپ کو صادف اور امین گئے تو اسے کچھ ہو یا نہ ہو ہمارے سر شرم سے جھپ جائیں گے سعد ایک سچا انسان اس کی سچائی کا پہلا اطلاع اللہ رب عزت پر ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ سچا ہو اس کی توحید کے ساتھ سچا ہو اس کی عبادت کے ساتھ سچا ہو اس کی حلوحیت کے ساتھ سچا ہو اس کا دوسرا استعمال دوسرا اطلاق محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گرامی ہے ان کی اطاعت کے ساتھ سچا ہو ان کی محبت کے ساتھ سچا ہو ان کی غلامی کے ساتھ سچا ہو یہ معنی کسی کے اندر موجود ہے تو مقام صدیقیت یہ مقام نبوت کے بعد ہے تو اللہ تعالیٰ نے چار گروہوں کا ذکر کیا نبی صدیقین اور پھر شہداء جو اس کی راہ میں جانے قربان کرتے ہیں اس کی رضا کے لیے کمال جانے قربان کرنا نہیں ہے کمال یہ کہ اس کی رضا کے لیے قربان کیجئے ورنہ ایسے لوگ بھی ہی ہیں جو جانے قربان کرتے ہیں مگر دنیا کی شہرت کے لیے اپنی شجاعت کو مشہور کروانے کے لیے اپنے سینوں پر بہادری کے تمغے سے جانے کے لیے اور دنیا کا مال و دولت اور شہرت حاصل کرنے کے لیے نبی رسولان کی حدیث ربی بین صفیں اللہ علم بھی بعض اوقات ایک شخص قتل ہو کر گر جاتا ہے اسلامی صف اور کفار کی صف کے درمیان صفی اول میں کھڑا لڑ رہا تھا سارا خون بہا دیا جان بھی قربان کر دی ہم اش عش کر اٹھیں گے مگر فرمایا کہ نہیں سب سے پہلے اس کی نیت دیکھو جو کہ صرف اللہ جان تھا اس کی نیت کا حال اللہ کو ڈالے باقی اس کا گھر سے نکلنا گھوڑے پر بیٹھنا اور مجاہدین کی صف میں داخل ہونا اور پھر اپنی جان قربان کر دینے ٹٹ کے لڑا وہیں لڑتے لڑتے گر گیا دشمن کو پشت نہیں دکھائی میدان چھوڑ کر نہیں بھاگا یہ ساری باتیں قابل تحسین ہیں مگر قابل تحسین کب ہیں جب اس کی نیت اللہ کے لدا ہو اور اس کی نیت میں اخلاص ہو اللہ عالم بھی ہے اس کی نیت کا حال اللہ جانتا ہے یہ شہداء کا طبقہ اور پھر صالحین ہی نیک لوگ نیک لوگ وہ ہیں جن کے عمل میں اللہ کے پیارے پیغمبر کی سنت کا رنگ ہو اور ان کے دل میں عمل کرتے ہوئے اور عمل کے بعد بھی پوری طرح اخلاص مرکوز ہو وہ نیک وہ نیک لوگ ہیں اور یہ چاروں چیزیں جو ہیں ان کی ایک بنیاد ہے میوت اللہ اور رسول جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے صدیقیت کا مقام ہے شہادت کا مقام ہے اور صالحیت کا مقام ہے یہ جی ایک نبی کا شرف ہے تو اللہ کی ہدایت میں ہے اور اللہ کے رسول کی ہدایت میں ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور ایسے بندوں کو ان قافلوں میں شامل کرے گا اور ان کی رفاقت دے گا سراط مستقیم پر قائم ہے اور اس پر کامزن ایسا کامزن ہے کہ ان کی موت سراط مستقیم پر ہی آتی جب فرشتہ روح قبض کرتا ہے وہ سراط مستقیم سے دائیں بائیں نہیں ہوتے بلکہ سراط مستقیم پر قائم ہوتے ہیں اسی راہ پر ان کی موت آتی تو یقینی طور پر یہ تقویم اور نئے سال کا آغاز ہمیں تشدید عمل کی دعوت دیتا ہے یہ سن ہجری کیوں ہے ہجرت کا عمل کیا ہے اس مہینے کے ساتھ کیا کیا خصوصیتیں ہیں یہ حکمت والا مہینہ جس میں مکمل اللہ کی تعظیم کرنی اور اس کے شاعر کی تعظیم دلوں کا تقویٰ ہے رسا مدینہ منورہ ہے دس محرم یوم آشور ہے یہ آشور اشر سے ماحول ہے اس کا معنی دس ہر اسلامی مہینے کی دس تاریخ کو یوم آشور کہا جاتا ہے نو تاریخ کو یوم تاثر کہا جاتا ہے اتنے سنگ سے جس کا معنی نو دس تاریخ کو اشور کہا جاتا اشرن سے جس کا معنی دس دسواں دن دیکھا کہ یہودی یوم اشور کو روزہ رکھتے ہیں فرمایا کہ یہ روزہ ہے انہوں نے جواب دیا کہ ہار یومن انجلوسا بقو مہر کا فراؤن بقو مہ آج کا دن وہ عظیم دن ہے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو آزادی تھی نجات تھی اور فرآم اور اس کی آل کو حرگ کر دیا یہ ہمارے نبی کی آزادی کا دن ہماری قوم کی آزادی کا دن تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا نحن حق میں موس عم ہم تمہاری بنسبت موسیٰ علیہ السلام کا زیادہ حق رکھتے ہیں زیادہ قریب ہیں ان کے کیونکہ قرابت کی اساس عقیدہ ہے توحید ہے اور تم تو مشرک ہو شرک میں ڈوبے ہوئے شرک کی دندل میں دھسے ہوئے اور یہ تعلق اور اس تعلق کی قوت توحید کے ساتھ بربود موسا ہمارا بھائی ہے یہ روزہ ہم رکھیں گے لیکن تم بھی رکھتے ہو ناپاک لوگوں تمہاری محالفت کرنا ہمارا جزب ایمان ہے ہم دو روزے رکھیں گے کراچی نو اور دس کا روزہ مشروع ہے اور اگر نو کو نہ رکھ سکے تو دس اور گیارہ کا گیارہ کو بھی نہ رکھ سکے دس تو ہے ہی ہے جو اصل ہے روزہ ختم نہیں ہوا یہ روزہ اصل ہے ایک دن اس میں اضافہ کرو یا نو کو یا گیارہ کو اور دس کو بھی نبی علیہ السلام نے اس حدیث میں اس مبارک فرمان نے بڑے علمی نکات بیان کی حالانکہ موسا علیہ السلام بنی اسرائیل کا نبی یہودیوں کا نبی مگر آپ نے فرمایا کہ نہیں ہمارا حق زیادہ ہے موسا علیہ السلام پر تمہاری بہ پر تم ان کو نبی مانتے ہو لیکن وہ نام کے نبی مانتے ہو نبی ماننے کا پہلا اصول یہ ہے کہ نبی کی پہلی دعوت کو مانو قولو لا الہ الا اللہ جو اللہ کی توحید کی دعوت اللہ کے بیارے بغمبر نے اپنی وفات سے کچھ لمحات قبل فرمایا تھا کہ لعن اللہ الیہود و النصارہ اتخذ قبور انبیائیم مساجد یا اللہ یہودیوں اور عیسائیوں پر لعنتیں برسا بلکہ قاتلہ کے الفاظ ان کو تباہوں پر بات کرتے جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں پر کبے بنا لیے قبروں پر عمارتیں بنا لی قبروں پر خفدہ کر لیے اور قبروں پر عمارتیں بنا لی تمہارا توحید سے کہ تعلق تو موسا ہمارا بھائی ہے ہمارا حق زیادہ ہے موسا علیہ السلام کے لیے ہم بھی رودہ رکھیں گے اور تمہاری مخالفت کرتے ہوئے دو رودے رکھیں اور نبی علیہ السلام کی حدیث ہے یہ ایک رودہ سال گزشتہ کے گناہوں کا کفارہ ہے سنت الماضی ہے اللہ تعالی اس ایک ایک روزہ کی برکت سے گزشتہ سال کے گناہ معاف کر دے گا اب یہ دو روزے دس تاریخ کا روزہ اصل ہے یہ علیہ السلام کا یوم آزادی ہے اور یہ ایک رودہ پورے سال کے گناہوں کا کفارہ ہے اور نو تاریخ کا روزہ ایک خبیص قوم کی مخالفت ہے جو کہ یہودی اس مخالفت کا اجر بیان نہیں ہوا لیکن بے تحاشا اجر ہے انشاءاللہ ہو سکتا ہے سال بھر کے گناہ ہو کہ کفارے سے زیادہ اجر ہو جو آپ کے دل میں اس محوز اور حقیر قوم کی نفرت ہو مخالفت کا جذبہ ہو اس قوم کے لیے بجائے خیرخواہی کہ آپ کے دل میں کونے کونے میں بدخواہی ہو اور اس قوم کے لیے شر ہی شر ہو کہ یہ قوم بربادی کے قابل کوئی اس قوم کو پسند نہیں کرتا قرب قیامت جب ایسا اسلام آئیں گے یہود کا سفایا کریں گے اور یہ یہودی پتھروں اور درختوں کی آڑ میں چھپنے کی کوشش کریں گے تو پتھر بولیں گے درخت بولیں گے تال یا مسئلے انائی یہودی <يَهُودِيًا> ہے مسلمان اس طرف آؤ ہمارے پیچھے ایک ناپاق یہودی چھپا ہوا اس کو قتل کرو پتھر بھی ان سے نفرت کرتے ہیں درخت بھی ان سے نفرت کرتے ہیں دھرتی کا بوجھ ہے تو وہ لوگ زیادہ قابل حقارت ہیں جو یہودیوں کے جوتے چاٹتے ہیں محرم الحرام کا یہ درس ہے کہ ان کی ڈٹ کے ہر قدم پر مخالفت کی جائے اگر آج طاقت نہیں ہے ان کے خلاف اٹھ کھڑا ہونے کی کم از کم آپ کے دل میں آپ کے عمل میں مخالفت کا جذبہ ہو اور مخالفت کا اظہار ہو تو نو تاریخ کا روزہ اسی شت مت سے رکھا جائے کہ یہ روزہ یہود کی مخالفت کا روزہ ہے اور دس تاریخ کا روزہ بنی اسرائیل کی آزادی کی خوشی میں اس تعلق سے روزہ ہے جو ایک سال کے گناہوں کا کفارہ ہے یہ مہینہ بہت سے عمل کی دعوت دیتا ہے اس مہینے کی تعلیم ایک حتمی عمل ہے اس کو ہم نے پورے مہینے قرار رکھا اللہ تعالیٰ نے چار مہینے حرمت والے بنائے تاکہ ان چار مہینوں کی حکمت کا احساس کرے سلخاطہ سے یہ حرمت شروع ہوئی پھر سلحجہ پھر محرم یہ تین مہینے حرمت کے پے ترتیب آئے اور اگر تین مہینے ایک انسان محنت کر لے عمل سالح کی گناہوں سے بچنے کی تو ایک ایسی تربیت ہے جو بندے کو مستقل طور پر نیکی نیکی پر قائم رکھنے اور گناہوں سے اجتناب کرنے کی جو ہے فراہم کر سکتی ہے یہ تین مہینے کا عرصہ کم نہیں ہے اگر ہم نے احتیاط برت لی ہو معاشیتوں سے گریز کیا ہو یہ تین مہینے ٹریننگ کے لیے کافی ہے ایک بندہ بالکل پاک صاف ہو کر آئندہ کی زندگی اور آئندہ کا عمل تقوی کی بنیادوں پر قائم کر لیں اور اگر کوتاہیاں ہو گئی تو توبت المسوح کا موقع موجود ہے ابھی تو مہینے کا آغاز ہے پورے انتیس تیس دن باقی ہے اگر ہم اس کی حرمت کا احساس کر لیں گناہوں سے بچنے کی تربیت لے لیں ہمارے صالحہ کا توام اور سواط اختیار کر لے یقیناً یہ تربیت ایک ماہ کی تربیت زندگی بھر کے سبات کے لیے کافی ہو سکتی ہے پھر اللہ تعالیٰ بھی توفیق دینے والا اور مدد کرنے والا ہے اپنے بندوں کے دلوں کو دیکھتا ہے دلوں میں واقعی تعلق باللہ کی طرق ہو اور اس کی رضا کو حاصل کرنے کا شوق ہو اس کے لیے اخلاص ہو تو اللہ تعالیٰ توفیق کے نسرت کے اور مستقل مدد کے دروادے کھول دیتا ہے اور اس کے لیے کوئی مشکل نہیں اللہ باقی ہمیں جو بھی اس کی کے موسم ہے ویسے پوری زندگی اس کی کے موسم ہے، اللہ تعالیٰ حق ادا کرنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ کے منحج پر قائم رکھے گناہوں سے ہماری زندگی کو بچائے گناہوں کی آلودگی بہت ہی خطرناک ہے اور اللہ رب العزت ہمیں صحیح مہینہ میں اعمال جو بھی امال صالحہ کے قواعد ہیں ان قواعد کی روشنی میں اپنانے کی اور عمل کی توفیق فرما دے. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي بلكم وأقول دعوانا من الحمد لله من العالم